جو شخص قریب المرگ ہو تو سنت یہ ہے کہ اس کو قبلہ رخ لٹا دینا چاہیے اور پھر اس کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لکینکم لہ فرمایا اپنے مردوں کو یعنی قریب مرگ جو ہوں ان کو کلمے کی تلقین کرو اور ترکین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے کہا جائے کہ کلمہ پڑھ کیونکہ اس وقت انتہائی وہ تنگی کے عالم میں ہوتا ہے تکلیف کے عالم میں ہوتا ہے تو اس کو اگر یہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھ تو شاید وہ انکار کر دے تو آپ جانتے ہیں کہ کلمے کا انکار کرنا کتنی سخت بات ہے اس کو کہنا نہیں چاہیے کہ کلمہ پڑھ بلکہ اس کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کو پڑھتا دیکھ کر وہ بھی پڑھ لے اور اس وصال کے وقت وفات کے وقت کلمہ پڑھنا انتہائی فضیلت رکھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من کان نا آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ فرمایا جس کی آخری بات آخری کلام کلمہ طیبہ ہو لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا تو لہذا جو شخص قریب بمرگ ہو اس کو قبلہ رخ لٹا کر اس کے سامنے کلمہ کا ورد کرنا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لے جب وہ فوت ہو جائے تو اب اس کی تھوڑی کے نیچے سے کپڑا لا کر سر کے اوپر کپڑا باندھ دینا چاہیے تاکہ اس کا منہ نہ کھل جائے اور اسی طرح اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے اور اس کے دونوں بازو کو دونوں ہاتھوں کو اس کی دونوں کروٹوں کے ساتھ بچھا دینا چاہیے یعنی دائیں بازو کو دائیں کروٹ کے ساتھ اور بائیں بازو کو بائیں کروٹ کے ساتھ اس طرح بچھا دینا چاہیے اور پاؤں کے انکوٹھوں کو باندھ دینا چاہیے آپس میں تاکہ اس کی ٹانگیں کھل نہ جائیں اور جب غسل دینا ہے تو ایک موٹا کپڑا جو ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک موٹا کپڑا ہو تاکہ جب اس کے اوپر پانی ڈالیں تو نہ ہی جسم کی رنگت نظر آئے اور نہ ہی وہ جسم کے ساتھ چمٹے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لٹھے کا سفید کپڑا جو انتہائی بریک ہوتا ہے وہ اس کے اوپر اوڑا جاتا ہے اور جب اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو سارے کے سارے آزار نظر آتے ہیں فقط یہ نہیں ہے کہ اب نظر آئے بلکہ رنگت نظر آ رہی ہوتی ہے ایسا کپڑا نہیں بچھانا چاہیے بلکہ ایسا کپڑا بچھانا چاہیے کہ اگر اس کے اوپر پانی ڈالیں تو نہ ہی جسم کی رنگت نظر آئے اور نہ ہی جسم کا ابار نظر آئے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ کپڑا اوڑیں گے پھر اس کے کپڑے اتار کر اس کو غسل دینا ہے لیکن یہ خیال رہے کہ نہ ہی استنجا کے مقام کو دیکھنا جائزہ اور نہ ہی اس کو بغیر کپڑے کے چھونا جائزہ اب ایک شخص اس کو استنجا کرائے گا لیکن استنجا کرانے کے لیے ہاتھ پر کپڑا اوڑھنا ہے اور اس کپڑے کے ذریعے استنجا کرانا ہے پہلے کپڑے کے ساتھ اگر پخانہ وغیرہ ہو تو صاف کریں پھر کپڑا اوڑ کر اوپر سے پانی ڈالتے جائیں اور اس کو استنجا کرائیں استنجا کرانے کے بعد اب اس کو وضو کرانا ہے یہی وضو جو نماز کا سب وضو ہے لیکن اس کے اندر کلی نہیں کرانی اور ناک کے اندر پانی نہیں ڈالنا بلکہ ایک روئی کے ذریعے ہونٹھوں کو اور ناک کے زہر کو صاف کر دینا چاہیے باقی وزو کرائیں بازو دھوئیں اور چہرہ دھوئیں اور سر کا مسا کریں پاؤں دھوئیں پورا وزو کرائیں وزو کرانے کے بعد اب اس کو بائیں کروٹ پر لٹانا ہے بائیں کروٹ پر لٹائیں اور دائیں سائڈ اوپر ہو سر سے لے کر پاؤں تک اتنا پانی ڈالیں کہ پھٹے تک پانی پہنچ جائے پھر اس کو دائیں کروٹ پہ لٹائیں اور بائیں سائڈ اوپر ہو اتنا پانی ڈالیں کہ پھٹے تک پانی پہنچ جائے پھر اس کو چت لے یعنی پشت کے بل لٹائیں لٹانے کے بعد سر سے سہارا دے کر اس کو معمولی سا بٹھائیں بٹھا کر پیٹ کو ملے اور پیٹ سے اگر کوئی چیز خارج ہو تو اس کو دھو لیں تو غسل مکمل ہو گیا اب یہ جو پیٹ سے کوئی چیز نکلے گی یہ ناقد وضو نہیں ہے دوبارہ وضو کرانا کوئی ضروری نہیں ہے زندہ سے کوئی چیز نکلے تو ناقد وضو ہوتی ہے لیکن میت کے پیٹ سے اگر کوئی چیز نکلے تو ناقد غسل نہیں ہوتی ناقذ وضو نہیں ہوتی وہ پہلے والا غسل ہی کافی ہے اب غسل کے بعد اس کو کفنانا ہے کفن دینا ہے مرد کا کفن مسنون تین کپڑے لفافہ اظہار قمیص اور عورت کا کفن پانچ کپڑے لفافہ اظہار کمیز دوپٹہ اور سینا بند مرد کے تین کپڑے ہیں لفافہ لفافہ وہ کپڑا ہوتا ہے جو میت کے قد جتنا ہوتا ہے اور اس سے کچھ زائد بھی ہوتا ہے جس کو سر کی جانب سے بھی باندھا جاتا ہے اور پاؤں کی جانب سے بھی باندھا جاتا ہے یعنی سر کی جانب سے بھی اتنا فالتو ہو کہ اس کو باندھا جا سکے اور پاؤں کی جانب سے بھی اتنا فالتو ہو کہ اس کو باندھا جا سکے تو یہ ہے لفافہ اور اظہار وہ کپڑا ہوتا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے یعنی سر کو بھی چھپا لیتا ہے پاؤں کو بھی چھپا لیتا ہے لیکن باندھنے کے قابل نہیں ہوتا اور تیسرا ہے کمیز کمیز ہوتی ہے گھٹنوں سے لے کر دوسری پشت کی جانب سے پھرا کر لائیں پھر گھٹنوں تک یعنی آگے پیچھے دونوں جانب گھٹنے تک پہنچ جائے یہ تمیز ہے اور کمیز بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بازو وغیرہ نہیں بنانے اور اس کو سینا نہیں ہے فقط ایک چادر ہو اتنی لمبی ہو کہ اس کو ایک جانب سے گٹنے سے لے کر پشت کی جانب سے پھرا کر لائیں تو کٹنوں تک پہنچ جائے اب اس چادر کو اوپر کی جانب سے ایک چیرہ سا دے دینا ہے جس کے اندر میت کا سر ڈالیں گے اب کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے لفافہ والی چادر بچھا دیں اور اس کے اوپر ازار کی چادر بچھائیں اب کمیز کی جو نیچے والی تہ وہ نیچے والی تہ بچھائیں اور پھر اس کے اوپر میت کو رکھیں میت کو رکھ کر اب جو چیرہ بنایا تھا اوپر آپ نے وہ میت کے سر کے اندر ڈال ڈالنے اس طرح کہ وہ نیچے والا پلو نیچے کی جانب رہ جائے گا اور اوپر والا پلو اس کے اوپر آ جائے گا اب یہ کمیز پہنی گئی اب اس کمیز کے بعد ازار کو پہلے لپیٹنا جو اوپر والی چادر تھی اظار اس کو لپیٹنا اور لپیٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح نماز کے اندر ہاتھ باندھے جاتے ہیں اس طرح لپیٹنا ہے یعنی پہلے بائیں سائڈ سے اس کو لپیٹیں پھر دائیں سائیڈ سے لپیٹیں پھر اسی طرح لفافہ کو پہلے بائیں سائیڈ سے لپیٹیں پھر دائیں سائیڈ سے لپیٹیں اس طرح کہ جس طرح نماز کے اندر ہاتھ باندھے جاتے ہیں اب سر کے اوپر سے جو لفافہ کا فالتو کپڑا تھا اس کو گرا باندھ دیں اور پاؤں کی جانب سے جو فالتو تھا ادھر سے بھی گرا باندھ دیں اور جتنا ضرورت ہے درمیان سے بھی ایک کپڑے کے ساتھ کفن کو باندھا جا سکتا ہے اگر چھوٹی میت ہے تو ایک ہی جگہ سے شاید کافی ہو اور اگر بڑی میت ہے جسامت والی ہے زیادہ وزن والی ہے تو اس کو ایک دو جگہ سے باندھ لیں جب کبر کے اندر اتاریں گے تو اب یہ گرے کھول دینی ہے یہ تو ہو گیا مرد کا کفن اور عورت کو کفن دینے کے تین کپڑے تو یہی ہیں لہذا ان کپڑوں کو تو اسی طرح پہنانا ہے لیکن ایک ہے دوپٹہ اور ایک ہے سینہ بند جب کمیز پہنا لینی ہے کمیز پہنانے کے بعد دوپٹہ اوڑھنا ہے لیکن دوپٹہ زندگی کی طرح نہیں لپیٹنا بلکہ دوپٹہ اوڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پشت کی جانب سے لائیں اور سر کے اوپر سے لا کر سینے کے اوپر ڈال دیں اس طرح جس طرح یہ زندگی میں برقع نہیں پہنتی اوپر سے بوچھن سا ڈالتی ہیں اس طرح جس طرح آگے پلو ڈالتی ہیں اسی طرح پیچھے کی جانب بھی پلو ہو پیچھے سے ڈال کر لائیں اور آگے سینے پر ڈال دیں اس طرح چہرے کا پردہ ہو جائے گا اور اب کبھی کے اوپر اس طرح دوپٹا ہو گیا اور دوپٹے کے بعد ازار کو اس طرح لپیٹیں پھر لفافے کو لپیٹیں اور آخر میں جب کفن مکمل ہو گیا تو آخر میں اوپر سینا بند باندھ دینا ہے سینا بند کا اتنا کپڑا ہو کہ پستانوں سے لے کر رانوں تک یا گٹنوں تک پہنچ جائے یہ پانچ کپڑے ہیں عورت کے لیے مصنوع ہاں اگر مرد کوئی معزز سیدزاد ہے عالم ہے کوئی معزز ترین شخصیت ہے تو اس کو امامہ پہنانے کی بھی ہمارے علماء نے اجازت عطا فرمائی ہے کہ اس کو امامہ شریف بھی پہنایا جا سکتا ہے اب کفن ہو گیا پورا اب اس کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے نماز جنازہ کے اندر دو چیزیں فرض ہیں اور تین چیزیں سنت ہیں نماز جنازہ کے فرض ہیں دو تکبیرات اربا یعنی چار تکبیریں اور دوسرا ہے قیام نماز جنازہ کے فقط یہی دو فرض ہیں تقبیرات احربا اور قیام اور نماز جنازہ کی سنتیں ہیں تین اللہ تعالی کی حمد بجا لانا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا اور میت کے لیے دعا کرنا میت اگر بڑی ہے مرد ہے یا عورت ہے تو اس کے لیے عام طور پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہ مقف لحا یا اس کے علاوہ بھی جتنی مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اگر دعا نہیں آتی تو رب جانلی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر میت چھوٹی ہے تو بچہ ہے تو اس کے لیے اللہ ہو لنا اور اگر بچی ہے تو اللہ الحال نماز جنازہ کے دو فرض ہیں تکبیرات اربا اور قیام چار تکبیریں اور کھڑے ہو کر پڑھنا یہ دو فرض ہیں اور سنتیں ہیں تین اللہ تعالی کی حمد بجا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا اور میت کے لیے دعا کرنا یہ تین سنتیں ہیں نماز جنازہ صحیح ہونے کے لیے شرائط دو طرح کی ہیں ایک وہ شرائط ہے جو نماز جنازہ پڑھنے والے یعنی مسلی نماز جنازہ ادا کرنے والے کے متعلق ہے اور کچھ شرائط وہ ہیں جو میت کے متعلق ہیں وہ شرائط جو نماز جنازہ پڑھنے والے کے متعلق ہیں وہ وہی شرطیں ہیں جو عام نماز کے لیے شرطیں ہیں یعنی طہارت استقبال کے بلا وہی شرائط ہیں ہاں یہ ہے کہ یہاں پر دو شرطیں نہیں ہیں ایک یہ کہ نماز پنجگانہ کے لیے وقت شرط تھا یعنی نماز کا وقت متعین تھا لیکن یہاں پر نماز جنازہ کے لیے وقت متعین نہیں ہے کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں ہاں مکرو وقت میں اس صورت میں نہیں پڑھ سکتے کہ پہلے سے جنازہ آیا ہوا ہے اور آپ تاخیر کرتے رہیں اور مکرو وقت ہو گیا ہے اس طرح نماز جنازہ کے اندر تاخیر کر کے مکرو وقت میں لانا مکرو ہے ہاں اگر اسی وقت جنازہ حاضر ہوا ہے کہ مکرو وقت تھا تو آپ مکرو وقت کے اندر پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے تو ایک تو یہ کہ اس کے اندر وقت شرط نہیں ہے اور دوسرا نماز پنجگانہ کے لیے تہارت شرط تھی اور جو بندہ غسل اور وضو پر قدرت رکھتا ہے اس کے لیے تیمم کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرنا درست نہیں تھا لیکن یہاں پر نماز جنازہ کے لیے اگر کوئی شخص اتنا تاخیر سے پہنچا ہے کہ اگر وہ وضو کرتا ہے تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گا اور یہ نماز جنازہ سے معروم ہو جائے گا تو ایسے شخص کو چاہیے کہ تیمم کر کے شمولیت اختیار کر لیں تو خیر یہ شرائط تھی نمازی کے متعلق یعنی پڑھنے والے کے متعلق اور کچھ شرطیں ہیں جو میت کے متعلق ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ میت مسلمان ہو اگر میت کافر ہے مرتد ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ادا کی جا سکتی بلکہ اگر کوئی بندہ جائز سمجھ کے اس کی نماز جنازہ ادا کرے گا تو خود درا اسلام سے خارج ہو جائے گا اللہ تعالی نے پرانے پاک کے اندر واضح لفظوں میں کافر اور مرتد کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا فرما ولاسل ولا, تسل على حد ولا قبری کہ ان کی نماز جنازہ بھی نہیں ادا کرنی اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی نہیں کرنی تو لہذا میت کا مسلمان ہونا شرط ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ میت کا بدن اور کفن نجاست حقیقی اور حکمی سے پاک ہو یہ بھی شرط ہے اگر میت کے بدن پر نجاست حقیقی لگی ہوئی ہے یا نجاست حکمی ہے یعنی اس کو غسل نہیں دیا گیا تو اس صورت میں نماز جنازہ درست نہیں ہوگی ہاں اگر میت کو کفن دینے کے بعد اس کے پیٹ سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے تو اب اس نجاست کی بنا پر نماز جنازہ ناجائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ ناقد وزو نہیں ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ میت کا جسم واجب السطر جو ہے اس کا ٹھکا ہوا ہونا یہ بھی شرط ہے یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کا اور عورت کا جتنا بھی واجب السطر حصہ ہے اس کا ڈھنکا ہوا ہونا یہ ضروری ہے اگر واجب ستر حصہ برہنہ ہے ننگا ہے تو اس صورت میں اگر جنازہ پڑھیں گے تو جنازہ ادا نہیں ہوگا اور چوتھی شرط یہ ہے کہ میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا ضروری ہے اگر میت پیچھے پڑی ہے اس طرح آپ نماز جنازہ ادا کریں گے تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوگا اور پانچویں شرط یہ ہے کہ میت یا جس چیز پر میت پڑی ہے اس کا زمین پر رکھے ہوئے ہونا اگر میت کو کسی نے ہاتھ پر اٹھایا ہوا ہے یا میت گاڑی کے اوپر ہے یعنی میت زمین پر نہیں رکھی ہوئی یا جس کرپائی کے اوپر میت رکھی ہوئی ہے وہ زمین پر نہیں رکھی ہوئی میت گاڑی کے اوپر ہے یا ہاتھوں کے اوپر میت کو اٹھا رکھا ہے اس صورت میں نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوگا اور چھٹی شرط یہ ہے کہ میت کا وہاں پر موجود ہونا اگر سر کے ساتھ ہے تو پھر میت سر کے ساتھ ہے تو پھر بھی نماز جنازہ زیادہ ہو جائے گی اور اگر سر کے ساتھ نہیں ہے دوسرا کوئی دڑ موجود ہے تو پھر اکثر یا کل موجود ہونا ضروری ہے یعنی سر کے علاوہ کل ہو یا اکثر حصہ ہو تو پھر نماز جنازادہ ہوگی وغیرہ نہیں ہوگی اگر سر کے ساتھ ہے تو پھر نصف ہو تو پھر بھی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی اور اگر سر کے علاوہ ہے تو پھر اکثر یا کول کا موجود ہونا ضروری ہے یہ شرائط ہیں جو میت کے اندر پائی جانی ضروری ہے اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو نماز جنازہ ادا ہوگی وگرل آناپ نماز جنازہ درست نہیں ہوگی نماز جنازہ یہ فرض کفایا ہے اگر ایک بندے نے بھی پڑھ لیا تو باقی مرو ذمہ ہو جائے گا یعنی ان پر گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے کی لیے جماعت شرط نہیں ہے تو ایک بندہ بھی پڑھ سکتا ہے مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اور اگر کسی نے بھی نماز جنازہ ادا نہیں کیا یا کسی بندے نے بھی میت کو غسل نہیں دیا اور تقفین کا انتظام نہیں کیا تو سب کے سب گناگار ہوں گے دو مسئلے انتہائی ضروری تھے ان کو بیان کرنا لازم تھا وہ رہ گئے ہیں. ان کو آخر میں سماعت فرما لیں ایک یہ کہ میت کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے عام طور پر اس طرح رکھا جاتا ہے کہ اس کو چت لٹا کر اس کا فقط چہرہ قبلہ شریف کی جانب گھیر دیا جاتا ہے یہ خلاف سنت ہے سنت یہ ہے کہ اس کو دائیں کروٹ پر لٹا کر اس کی پوری سمت کملا شریف کی جانب کرنی چاہیے اس کو دائیں کروٹ پر لٹائیں اور پیچھے سے کوئی سہارا دے دیں تاکہ وہ پیچھے نہ آئے اس طرح دائیں کروٹ پر لٹا کر اس کی پوری سمت کملا شریف کی طرف کرنا یہ سنت ہے اور اگر اس کو چت لٹا کر فقط اس کا چہرہ قبلہ شریف کی جانب, کی جانب کیا گیا تو یہ خلافے سنت ہوگا اور دوسرا مسئلہ عام طور پر جنازے کی ادائیگی کے اندر دیکھا گیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑے جاتے ہیں یا پھر دائیں جانب جب سلام پھیرتے ہیں تو دائیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں بائیں جانب جب سلام پھیرتے ہیں تو بائیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے درست طریقہ یہ ہے کہ جب چار تکبیریں مکمل ہو جائیں تو پہلے ہاتھ چھوڑنے اور ہاتھ چھوڑنے کے بعد سلام پھیرنا ہے امام علیہ علسمت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح رضی شریف کے اندر اور مولانا جد علی اعظمی صاحب نے بار بارشریعت کے اندر اور اسی طرح خلاصۃ الفتاوی کے اندر اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کے اندر یہ مسئلہ درج ہے ہمارے فتح کرام نے فرمایا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ چھوڑنے اور پھر سلام پھیرنا ہے اور امام علیہ علسمت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاتھ باندھنے کا جو سبب تھا ہاتھ باندھنے کی جو علت تھی وہ پڑھنا تھا یعنی پڑھنے کے لیے ہاتھ باندھے گئے تھے جب چار تکبیریں مکمل ہو گئی اب چار تکبیروں کے بعد کچھ پڑھنا نہیں ہے تو جو سبب تھا ہاتھ باندھنے کا وہ سبب جاتا رہا لہذا چار تکبیروں کے بعد پہلے ہاتھ چھوڑنے اور ہاتھ چھوڑ کر پھر سلام پھیرنا ہے درست طریقہ یہ ہے یہ دو مسئلے رہ گئے تھے ان کو زیر نشین فرما لیں